وہ مرد جناؤ غافل نہ کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکینی اور ذکو دئی سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الجھ جائیں گے دل اورگ